اتلا کو پچھلی آیت میں رجوع کا ذکر تھا تو ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ رجوع کب تک ہو سکے گا زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ لوگ طلاق دیتے رہتے رجوع کرتے رہتے قرآن مجید فرقان حمید نے زمانہ جاہلیت کی اس بری رسم کو ختم کیا فرما اتالا کو وہ طلاقیں جس میں رجوع ہو سکتا ہے مرتان وہ صرف دو مرتبہ ہے اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب رجوع نہیں ہو سکتا فعیم سا کم بھی معروف بس جب دو طلاقیں وہ دے چکا اور وہ طلاق رجعی ہیں جس میں رجوع ہو سکتا ہے تو فرمائیں فہم سا بھی معروف اب اسے اختیار ہے کہ شریعت کے مطابق اس عورت کو روک لے روکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ رجوع کر لے عدت کے دوران او تصری احسان یا پھر وہ احسان کرتے ہوئے چھوڑ دے یعنی رجوع نہ کرے عدت گزر جائے گی تو وہ عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی اب دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اور اگر دونوں نہ چاہیں تو دو طلاقوں کی موجودگی میں بھی عورت جب عدت گزار لے تو وہ کسی دوسرے مرض سے نکاح کر سکتی ہے تین طلاقوں کا ہونا ضروری نہیں ایک طلاق ہو کہ دو طلاقیں ہوں جب عدت کے دوران رجوع نہ کیا اور عدت گزر گئی تو عورت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے اب وہ چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اور اگر وہ دونوں راضی نہ ہوں تو عورت جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے لیکن اگر دونوں باہمی رضامندی سے نکاح کریں گے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایک طلاق دی ہو تو اب دو طلاق کا اختیار ہے اور دو طلاق دی ہوں تو اب ایک طلاق کا اختیار ہے یہ جو عوام میں مشہور ہے ایک طلاق دی ہو یا دو طلاق دی ہوں اور عدت گزر جائے اور کوئی رجوع نہ کرے تو خطبہ خود, خود تین پڑ جاتی ہے یہ بات بالکل غلط ہے خطبہ خود, خود تین نہیں پڑتی ہاں بس یہ ہے کہ عدت کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے اب رضا مندی سے دونوں چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں اور عورت راضی نہ ہو تو وہ کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے خدو مما آتے تم ہن شعی ان اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں سے وہ چیزیں واپس لو جو چیزیں تم نے انہیں دی ہیں یعنی طلاق کی صورت میں تمہیں یہ تحفے تحائف اور مہر واپس لینے کا اختیار نہیں ہے اللہفا اللہ یقین اللہ مگر وہ دونوں خوف کریں کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو پھر عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے اور شوہر طلاق دینے کو راضی نہ ہو تو عورت مال کی پیشکش کر کے طلاق حاصل کر سکتی ہے جسے فقی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں کہ جس میں عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے خلا کا مطالبہ کرتی ہے اور مال دے کر اس کے بدلے میں طلاق حاصل کرتی ہے اسے شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں کوٹ کے خلا دینے سے خلا نہیں ہوتی خلا دینے کا اختیار شوہر ہی کو ہے فرین خف بس اگر تم خوف کرو اللہ یقینیم حدود اللہ کہ وہ دونوں میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے یعنی ایک دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے فلاح جنا حالیما فی مفت اندی تو ان دونوں پر کوئی گنا نہیں کہ عورت مال دے کر اپنی جان چھڑا لے لیکن یہاں پر دو چیزیں یاد رکھنا اس کا ضروری ہے ایک چیز تو یہ ہے اگر بغیر شرعی اجازت کے عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا تو وہ عورت جہنمی قرار دی جائے گی تو بغیر شرعی اجازت کے اسے طلاق کا مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں اور شوہر اگر کھلا دیتا ہے اور غلطی عورت کی ہے تو وہ مال کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اگر غلطی دونوں کی ہو یا شوہر ہی کی غلطی ہو تو اب اس کا مال کا مطالبہ کرنا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں تیری جان چھوڑوں گا یا میں تجھے کھلا دوں گا اس صورت میں تم مجھے اتنا مال دے دے اگر شوہر کی غلطی ہو یا دونوں کی غلطی ہو تو اس حالت میں شوہر کا مال کا مطالبہ کرنا اور مال لینا یہ منع ہے ہاں اگر عورت کی غلطی ہو تو پھر اس صورت میں شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے یہ خدا کے مسائل ہیں دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہے فلاح بس ان حدوں کو کراس نہ کرو ان سے آگے نہ بڑھو اور يَتَعَدَّ حدود اللہ اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کر جائے اس سے زیادتی کر جائے فولا اکم وی بس یہی لوگ ظالم ہیں حدود اللہ کا ذکر آیا اور فرمایا کہ جو اللہ کی حدوں کو کراس کریں وہ ظالم ہیں اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو چینج کرنے والے ظالم ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے کہ روایتوں میں آتا ہے جب اللہ کے احکام بدلنے لگ جائیں تو اجتماعی عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں مالک کو مولا ہمیں معاف فرما اور ہمیں اپنے غضب سے اور اپنی پکڑ سے محفوظ فرما ومن يتعد حدود اللہ, فأولائك هم الظالمون اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کر جائے حدود اللہ کی پرواہ نہ کرے پس یہی لوگ ظالم ہے پس اگر عورت کو اس نے تیسری طلاق دی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک مہینے کے بعد دی کہ دو مہینے کے بعد دی یا ایک ساتھ دی فین تو جس طرح بھی تین طلاقیں دی چاہے وہ ایک ساتھ دی ہوں چاہے الگ الگ دی ہوں چاہے ایک ہی جملے میں دی ہوں اسی لیے آپ کو حیرت ہوگی کہ شافعی مالکی حملی اور حنفی چار فقہ ہیں مگر اس مسئلے میں شافعی مالکی حملی اور ہنفی کسی مفتی کا اس میں اختلاف ہی نہیں سب مانتے ہیں کہ تین طلاقیں اگر ایک ساتھ دی جائیں تو تینوں پڑ جاتی ہیں اس میں کبھی امت کا اختلاف رہا ہی نہیں ہے تمام صحابہ اس پر متفق ہیں تمام تابعین اس پر متفق ہیں بلکہ سیاہ ستا کی حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کے سامنے کسی نے تین طلاقیں ایک ساتھ دیں تو آپ نے فرمایا تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں جب حضور فیصلہ دے دیں اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب تین طلاقیں جو ہیں ایک ساتھ دینے سے واقع نہیں ہوتی اور تین واقع اگر کوئی کرے تو ایک پڑتی ہے تو رسول اللہ سے بڑھ کر تو کوئی قرآن جاننے والا نہیں ابن ماجہ یہ کتاب کا نام ہے جو سیہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے ایک چیپٹر قائم کیا اس چیپٹر کا نام ہے باب من طلق امرأته طلاقا فلاسا فی مجلس واحد امام ابن ماجہ اس چیپٹر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں تین طلاق دے دے تو تین واقع ہو جاتی ہیں اور اس میں آپ کئی حدیثیں لے کر آئے ہیں اور کئی صحابہ کرام کے اقوال لے کر آئے ہیں تو کبھی امت میں یہ اختلاف نہیں رہا اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے یہ نادانی ہے جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے وہ کبھی یہ بات کے ہی نہیں سکتا فَإِن طَلَّقَهُ پس اگر وہ تین طلاقے دے چکا چاہے ایک ساتھ دی ہوں چاہے الگ الگ دی ہوں فرمائے قرآن مجید فخان حمید نے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْغَهُ اس کے بعد اس سابقہ شوہر کے لئے حلال نہیں کون حلال نہیں وہ عارت حلال نہیں حتی تن کی زوجن زن رہو یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے فہند پل پھر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے فلا جنا حالئی ماں بس اب ان دونوں پر کوئی گنا نہیں یہ کہ وہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کر لے اسے حلالائے شرعی کہتے ہیں کہ پہلے شوہر نے تین تلاقیاں اگر دی دیں عورت عدت گزارنے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور پھر وہ اگر طلاق دے تو عدت گزارنے کے بعد عورت پھر چاہے تو دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کر لے اسے حلالائے شرعی کہتے ہیں اور اس کے بغیر اگر کوئی تین طلاقوں کو ایک طلاق مان کر اپنی سابقہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھ لے تو یہ زنا ہے بدکاری ہے اور اتنا بڑا گنا ہے کہ وہ تو تباہ و برباد ہوں گے کہتے ہیں اس کی مذمت بزرگوں نے فرمایا علماء نے لکھا کہ اس کی مذمت نہ کرنے والے بھی تباہ ہو جاتے ہیں اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ تو سر عام برائی کر رہا ہے ان وا حدود اللہ یہ دوبارہ نکاح اسی صورت میں کریں جب وہ دونوں گمان یہ کریں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں گے اللہ, اللہ کی حدیں ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان حدوں کو لقومی یا اس قوم کے لیے جو جانتی ہے وَإذا ایک دو تین تینوں طلاقوں کا مسئلہ پہلے تفصیل سے بیان کر دیا گیا اب دوبارہ رجوع کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے ایک طلاق یا دو طلاق میں اگر رجوع کرتا ہے تو وہ عورت کو تکلیف نہ دے وہ ادا پلخت اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکو ایک یا دو فب لگنا پس ان کی عدت پوری ہونے لگے چند دن باقی ہوں تو تم سوچ لو فم سکھو بھی معروف تو تم رجوع کر کے انہیں شریعت کے مطابق اپنے پاس رکھ لو او سرحو ہن نہ بے معروف یا پھر تم ایسا کرو کہ بغیر رجوع کی یہ عدت گزرنے دو یا سر سرحو انہیں آزاد کر دو بے معروف دستور کے مطابق جب پہلی دوسری طلاق میں رجوع نہیں کیا جائے گا عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی اب دوبارہ وہ نکہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور عورت نہ مانے تو وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے تین طلاقوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ولا تم سیکھو ہنند اور تم ان عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے نہ روکو رجوع اس لیے نہ کرو کہ تم عورتوں کو تکلیف دو لتا تاکہ تم ان پر ظلم کرو اس کے لیے ان سے رجوع نہ کرنا او فاض اللہ لے اور جو کوئی ایسا کرے اور کسی مظلوم عورت پر ظلم کرے آج ہو سکتا ہے کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہ ہو لیکن وہ اس بات کو نہ بھولے فقد والا نفسہ اس نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا بلکہ پس بے شک اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا کہ ظالم خود تباہ ہوتا ہے ولا تخی ہو آیا دلائی اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا لو کہ ان کی پرواہ نہ کرو ان پر عمل نہ کرو یا ان کا انکار کر دو ایسا نہ کرو اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ اللہ, اللہ کی نعمت کو یاد کرو وہ نعمت جو تم پر اللہ نے کی کیما ان کتاب اور جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اسے یاد کرو رکم بھی اللہ تعالی اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے و تق اللہ اور تم اللہ سے ڈرو و اور جان لو ان شعی نالم بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے جہاں عورتوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو کوئی قانون عورتوں کو حقوق نہیں دلا سکتا یورپ کے اندر امریکہ میں چائنا میں آپ ایسے ممالک میں جائیں جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہے وہاں بھی عورتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں اور مسلم ممالک سے زیادہ پامال ہوتے ہیں وہاں کئی تنظیمیں ہیں جو اس پر آوازیں بلند کرتی ہیں قانون بھی موجود ہے لیکن عورتوں اور مردوں کے جو تعلقات ہیں وہ تعلقات ایسے ہیں کہ کوئی قانون وہاں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا مثلاً ایک شخص سے وہ اگر اپنی عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا اور اس حقوق ادا نہ کرنے پر کوئی ثبوت بھی نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ بند کمرے کے معاملات مثلاً زبان سے تانا دینا تو شوہر بیوی بی کو زبان سے تنز کر رہا ہے تانے دے رہا ہے ذہنی ٹارچر کر رہا ہے تو بتائیے عورت اس پر کیا ثبوت پیش کرے گی ہاں ایک چیز ہے جو یہ معاملات کو درست کر سکتی ہے و تق اللہ, اللہ سے ڈروں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو پھر ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا ہوں گے